اذن نحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من, من الله فلا الله له واشهد ان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 واتقوا اللہ الذی تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم وامن تعلها ورسولته فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرد الامور مهتتتها وكل مهتته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افوال قرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منزر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایدا متنا وكنا ترابا ذلك رج بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأمتنا فيها من كل زوج مهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصير وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ افعناء بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم الذنب بنيه وصاحبته واخيه وفصيلته الذي تقوي ومن الارض جمع تمام قسم کی تعریفات لا اس اللہ حرب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرما کر اس دنیا میں مقبوض کیا اس دنیا میں بھیجا لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخر فکرے آخرت کہتے ہیں کس چیز کو سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیں ملنے والی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی ملنے والی ہے آئیے لوگوں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آخرت کو یاد کرتے بہت کم کیونکہ اگر ہم اور آپ آخرت یعنی موت کو اگر کثرت سے یاد کرتے تو ہمارے اور آپ کے اندر جو برائیاں نظر آتی ہے اس سے ہم بچتے آئیے ہماری زندگی میں یعنی ہم اور آپ اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے موت کو کیوں نہیں یاد کرتے اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اس دنیا کی چمک دمک میں پھنس کر ہم آخرت کو بھلا دیے ہیں جس کی وجہ سے منمانی زندگی جی رہے ہیں شاید کہ ہم اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اور اس دنیا سے جانا بھی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نہ ماتر خونرک من موت ویت ہے ماتر کنو یدریک منت اس इस کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رہیے کہیں بھی رہیے بھلے آپ یہ غفلت میں بھی اگر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنے والی ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کہیں بھی رہیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت موت کے وقت کو مقرر کیے ہوئے ہیں کہیں بھی رہیے گا موت آپ کو اپنے مقرر وقت پر آ کر دبوچ لے گی ایک لمحہ یا ایک سیکنڈ کا آپ کو مہلت بھی نہیں ملے گا پس تائیے گا کہ ہم نے اس دنیا میں جو زندگی گزار کے جا رہے ہیں خاص کہ اگر ہم کچھ کر لیے ہوتے تو یہ میدان محشر میں ہمیں رسوان نہیں ہونا پڑتا لوگوں موت کو آخر کیوں نہیں یاد کرتے اس کی تو ایک وجہ یہی ہے دنیا کی محبت اور اس دنیا سے لگاؤ اللہ تبارک و تعالا ہمیں جتنا بھی مال و دولت سے نواز دے پھر بھی ہمارے ذہن میں بس یہی بات رہتی ہے کہ کچھ اور کچھ اور ہو جائے لیکن اس بات کا خیال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں رسک دے رہے ہیں اس کا ہم سے حساب بھی لیں گے یاد رکھیے گا کہ ہمارے دونوں کندھے ایک بائیں اور اقدایاں دونوں کندھے پہ دو فرشتے مقرر ہیں ایک فرشتے جو ہماری نیکی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کو نوٹ کرتے یعنی اس کو لکھتے ہیں اور دوسرے فرشتے یعنی بائیں کندھے والے جو فرشتے ہیں وہ ہماری برائیاں کو نوٹ کرتے ہیں ہم نے کس وقت برائیاں کی اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے موتوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کیفیت کی کی کیا ہوتی ہے اور بدکار کیفیت ہو ہو کی کیا ہوتی ہے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاسیات میں ارشاد فرماتا ہے ام حسیب سوا محمات یہ لوگ یہ بدکا یہ گمان کرتے ہیں یہ اپنے ذہن میں یہ بات کو بیٹھاتے ہیں کہ اس شخص کی بھی موت اسی طرح ہوگی جو نیک آدمی کی روح قبض کی جائے گی یہ ان کا خیال بہت ہی برا ہے اس میں لوگوں یاد رکھیے کہ جب کسی نیک آدمی کے پاس ملک الموت یعنی موت کے فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جب رو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح اے پاک روح اے پاک جسم میں بسنے والی روح تو نکل جا اور وہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت انداز میں آتے ہیں نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں ان کے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے اور کہتے ہیں اے پاک روح اے پاک جسم میں نکلنے والی روح تو نکل جا اور بہت آسانی سے وہ روح کو فرشتے قبض کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کن کی روح ہے کہتے ہیں یہ فلاں فلاں کی روح ہے یعنی ان کے نام اور ان کے باپ کا بھی نام دیا جاتا ہے تمام فرشتے ان کے حق میں دعا اور ان سے کہا جاتا ہے اور اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے لباس پہنا کر اس کو جنت میں جا کر کے داخل کر دو اور اسی کے برعکس کوئی فاجر آدمی کوئی بدگا آدمی کوئی کافر آدمی کی جب روح खींचने के लिए फरिश्ते आते हैं निहायत बद बदशक्ल होती है उस फरिश्ते की उसके जिस्म से बदबू आती रहती है और उससे कहा जाता है ए नपाक रूह ए नपाक जिसम में बसने वाली रूह तुम निकल जा वो अंदर की तरफ भागती रहती है यहां तक वो फरिश्ते बेदर्दी से उनकी रूह को खींचते हैं हदीस में आता है की उनके जिसम की जो आते होती हैं जो अतनिया होती है वो फट जाती है वो फट जाती है जो रूह उस रूह को फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तमाम फरिश्ते यही فلا کی روح ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اس پہ اثر یہ کرتے ہیں کہ جاؤ اس شخص کو جہنمی لباس پہنا کر اور جہنم میں ڈال دو جہنم میں پھینک دو لوگوں یاد رکھو ہوتی ہے یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب اللہ صلی اللہ قبر تمہیں دبوچے گی یاد رکھیے چاہے وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو قبر اسے دبوچتی ہے لیکن دبوچنے کا انداز بھی الگ الگ الگ الگ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت کی نماز میں ہے لیکن کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک شفقت بھری ماں اپنے گم شدہ بچے کو پا کر جب گود میں لیتی ہے اسی طرح تیک نیک یعنی ایک مومن آدمی کو قبر اسی طرح دبوچتی ہے یعنی ہلکا جانچتی ہے اور اسی کے Yeah. <laughs> اگر کوئی برا آدمی ہوتا ہے کوئی بد گردار آدمی ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی تیاری نہیں کیا ہو اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت کو بھلا دیا ہو یا بھول گیا ہو کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے تو یاد رکھیے کپڑے میں اس کی کیسی سزا ہوتی ہے کبر کے فرشتے یعنی وہ کپڑے اتنا ٹس کے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلی اس طرف آ جاتی ہے اور اس طرف کی پسلی اس طرف آ جاتی ہے لوگوں اگر اس بھیاکذ سے اگر آپ کو تو یاد رکھیے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہو یا نہیں آتی ہونا ہے اپنے ہاتھوں سے کتنے ایسے نوجوان کو بھی آپ نے دفنایا ہوگا کتنے ایسے بچوں کو بھی دفنایا ہوگا اس لیے موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے جس وقت اللہ تبارک و کی براہٹ آ جائے گی آپ کو جانا ہی ہوگا یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ برے ہوئے یا نہیں آپ جوان ہیں آپ بچے ہیں اس لیے لوگوں اس دن یعنی آخرت کی تیاری کرو جس کا منظر ہے جس کا دن ہوگا یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کی بھی کیفیت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں کے وقت بیٹھے اور تمام صحابہ کرام سے سوال خاموش میں, میں صحابۂ کرام نے کہا میں نے دیکھا ہوں دو آدمی یعنی وہ دو آدمی فرشتے تھے کہا دونوں میں دونوں نے میرے ایک دہنے اور ایک بائیں طرف کے بازو دونوں بازو کو پکڑ کر ہمیں میراج کی طرف لے جایا گیا جب ہم میراج کی طرف گئے اس میں سے پہلے آدمی کو دیکھا جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا پتھر سے کچلا جا رہا تھا یعنی اس کے سر پر جب پتھر مارتے پتھر رکھ کر کے تھوڑی دور چلے جاتے پھر وہ فرشتے اس پتھر کو لانے کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ ان کا سر پھر وہی حالت پہ ہے جس طرح کے پہلے تھا اللہ کے نبی ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جن کے کانوں میں تو آواز ازان کی آواز جاتی تھی لیکن وہ نماز کے لیے مسجد تک نہیں آتے تھے یہ وہی آدمی ہے جنہوں نے قرآن کو تو سیکھا تھا لیکن اس کے مطابق امن نہیں کیا تھا یہ وہی آدمی ہے جس کو اس طرح کا ازان یعنی جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے پھر اللہ کے نبی کو آر آگے لے گئے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک تنور تن ہے جس کے نیچے بہت زیادہ کسادے ہیں اوپر تھوڑا تنگی ہے دو ننگے دو ننگے آدمی ہیں یعنی ایک ننگے مرد ہے ایک ننگے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا جب اس تنور سے جوش مارتا شورے اللہ کے نبی نے سوال کیا یہ کون آدمی ہے جس کو اس طرح سے سجائے دی جا رہی ہے کیا اللہ کے نبی یہ وہی دو آدمی ہے جو دنیا کے اندر گندگی کرتا تھا پھیلایا کرتا تھا یعنی یہ قسم کے مرد ہے یہ की औरतें हैं जो दुनिया के अंदर जिनाकारी में मुलोफिस रहा करती थी मुलोफिस रहा करता था फिर अल्लाह के नबी आगे की तरफ बढ़े एक आदमी था जिनके जबड़े को यानी जिनकी جبڑے کو چیرا جا رہا تھا ایک طرف سے چپتا دوسری طرف چیرنے بڑھتے، ایک طرف کا جاتا اللہ کے نبی نے کہا یہ وہی آدمی ہے جس دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا جو دنیا کے اندر چگڑے اور ربت میں مشغول رہا کرتا تھا یہ وہی آدمی ہے جس کے گلکھوڑے کو چیا جا رہا ہے پھر اللہ کے نبی اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے دیکھا ایک کنواں ہے جو خون کی نہریں اس کنواں میں سے ہوئی ہے ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے ڈبکی مار رہا ہے جب وہ تیرتے تیرتے کنارے کی طرف آتے ہیں فرشتے سے پتھر مار کر اندر کی طرف کر دیتے اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو اس طرح سے آزاد دیا جا رہا ہے کہا کہ یہ سود کور آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا کہ وہ آدمی جس کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے پھر اللہ کے نبی اور اگے بڑھے دیکھا ہے خوبصورت درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت आदमी بیٹھا ہوا ہے اس आदमी کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی ہے جو آگ جلا رہا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون آدمی ہے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہیں وہ وہ بچے ہیں جو پانی ہو کر کے اس دنیا سے رفتہ جو بالغ سے پہلے ہی اس دنیا سے کر گیا ہو یہ جی وہ بچے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں پھر کہا کہ یہ پھر کہا کہ وہ بد شکل آدمی جو آگ جلا رہا یہ کون ہے کہا کہ یہ ہوگا یہ فرشتہ ہے جو یہ فرشتہ ہے جو آگ لے کے بیٹھا ہوا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ آگ جلائے گا پھر اللہ کے نبی اور آگے بڑھے دیکھا ایک خوبصورت محل ہے ایک خوبصورت محل ہے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا محل ہے کیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا محل ہے جو مومن ہوگا جو شوہدا ہوں گے یہ ان کا محل ہے پھر اللہ کے نبی اور آگے پھر دیکھتے ہیں کچھ سے بھی زیادہ خوبصورت محل ہے اللہ کے نبی نے باقی ہے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر آئیں گے تو آپ کو انہیں محل میں رہنا ہوگا یاد رکھیے لوگوں اگر ہمارے ذہن میں فکر آخرت نہیں آیا ہماری اپنی, اپنی زندگی یوں ہی کاٹ کر کر اس دنیا سے رخصت جائیں گے تو ہمیں بھی انہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی زندگی گزاری یاد رکھیے جام نامیوں کی کیا ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے گا سور فوننے کے لیے سور پھوکا جائے گا تمام کے تمام لوگ میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے اللہ کے نبی سے حضرت اللہ ہوں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ عائشہ بالکل ننگے جسم پر لباس بھی نہیں ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ اللہ کے جناب محمد اے عائشہ یہ تم کیا کہہ رہی ہے اس وقت کا منظر کہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس وقت محلت کیا ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی کا عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حج آیت نمبر دو کے لوگوں یاد رکھو اس وقت کا منظر کیا ہوگا کہ وہ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی اپنے حمل کو گرا دے گی اور وہ دودھ پانے والی ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بدہوش ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ وہ کچھ پیے ہوئے ہیں لیکن وہ پیے نہیں ہوں گے وہ کچھ بتوالے نہیں ہوں گے بلکہ وہ عذاب کو دیکھ کر کے بدہوش ہو جائے گی یاد رکھو لوگوں کی تیاری بلکہ یہی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا جمع کیا جائے گا جب ان سے ان کے امال کا محاسبہ کیا جائے گا جب ان سے ان کے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ جھٹلائیں گے وہ جھٹلائیں گے اللہ تبارک مطالعہ اپنے فرشتے کو حکم دے گا جاؤ ان کا بایو ڈاٹا نکال کے لیا ان کا ایک لسٹ لایا جائے گا لسٹ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا ائے گا پھر بھی نہیں مانے گا پھر بھی وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان کے اوپر مہر لگا دے گے ان کی زبان خاموش جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم کو حکم دے گا جیسا کی سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الی یوم نختم علی افواههم وتكلم منایبهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكتسبون یہ لوگ یاد رکھو یہ جسم یہ ہاتھ یہ پیر یہ جسم کے سارے یہ جا ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ تم نے کہاں پہ کتنی چوری کی تم نے کہاں پہ کتنی ملاوٹ کی تم نے کہاں پہ کس مال کو کس طرح سے خرچ کیا کس طرح مال کس طرح کمایا وہ مال حرام تھا یا حلال تھا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے لوگوں یاد رکھیے یاد رکھو لوگوں اس وقت کیا کر سکتے ہو یہ جسم بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی جس جسم کو تم تم کمانے کے حرام اور حلال کا بھی تمیز نہیں کیا کہ جس جسم وقت تمہارے کام نہیں آئیں گی اس لیے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور کہو کہ اللہ اس دنیا میں جب تک باقی رکھے تو حلال, رسک ہی, سے حلال رسک ہی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھلائے اس لیے لوگوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم وہ امی وا ساحی وتی جو مائن بیٹے گیٹ ہوگی اتنا ہوگا کیا ہوگی بھاگنے کی وجہ یہی ہوگی پہچانے گی تو صحیح یہ ہماری بیٹی ہے بیٹی آ کر کے باپ سے کہے گی اے میرے ابو چاند میرے ابو چاند دنیا میں ہم نے تم سے تیار ہوگی اسی طرح سے بیٹی اپنی ماں کے پاس آئے گی کہ دنیا میں ہم نے تم سے جو کچھ مانگا تھا سب نے مجھے ہٹا دی تھی لیکن ابھی ایک میٹھی گھٹ رہی ہے و منظر کا کیا محدہ لوگو لوگو یہ بھی نہیں ہوں گے. تو لوگ چاہیں گے. ایک لوگ چاہیں گے جس کا نام اعمال خراب ہو وہ یہی چاہے گا کہ میرے بدلے میں میری بیویا کو لے لے میرے گاؤں والوں کو لے لے میرے دوست احباب کو لے لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہر نہیں کر سکتا جس نے گناہ کیا ہو, انہوں کی ملے گی بلکہ یہی نہیں یہی نہیں بلکہ یہ, ہوگا. گا. یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے چلو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ چلو ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہیں گے کیا آدم اے آدم علیہ السلام آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سامنے جا کر ہماری سفارش کر دیجیے تم نے میرے حال کو تو دیکھ ہی رہے ہو ہم کتنے پریشان ہیں لوگ پسینے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے اتنی پریشان ہوں گے کہ وہ دن بھی حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے کہیں گے آدم اے آدم علیہ السلام وسلام آپ اللہ تبارک کو تعالیٰ کے سامنے جا کر میرے لیے کچھ سفارش کر دیجئے میرے لیے سفارش کر دیجئے میرا حال تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پریشان ہیں ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جا کر ہماری کہ ہمیں ہم تو, ہم تو اپنے امان کی فکر ہے ہمارا مشورہ ہے کہ جاؤ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں کہ گے اللہ کے بندے ہو تم تو اللہ کے رسول ہو تم اللہ تبارک و چانا کے سامنے جا کر ہماری سفارش کر دیجیے تیار نہیں ہوں گے نو السلام بھی یہی کہیں گے آج کے دن تو صرف صرف مجھے اپنی ہی فکر ہے اللہ تبارک و دادا اس دن ایک دم جلالی حالت میں ہوں گے پھر اللہ تب السلام مشورہ دیں گے جاؤ ابراہیم علیہ کے پاس چلے جاؤ لوگ تاڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلات و کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلط کو بھی یہی بات کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلط کے خلیل ہے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں آپ ہمارے, ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا کر کچھ سفارش کر دیجئے ابراہیم علیہ السلات و السلام بھی وہی جواب دیں گے جو تمام نبیوں نے دیا ہے پھر اب ابراہیم علیہ السلام السلام کہیں گے میرا،, میرا خیال ہے کہ تم حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ لوگ توڑتے ہوئے سفارش کر دیجیے مساسل بھی وہی بات کہیں گے کہ ہم نفسی نفسی ہم تو خود نفسی نفسی کے عالم میں ہیں میرا خیال ہے تم حضرت علی سلاسلام کے پاس چلے جاؤ لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس چلے آئیں گے رتیس علیہ صلاح بھی وہی جواب دیں گے جو پیچھے کے نبیوں نے دیے ہیں وہی جواب دیں گے اور کہیں گے جا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے آخری نبی ہے آپ تو اللہ کے آخری نبی ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے حق میں کچھ سفارش کر دیجیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے پھر اللہ کے نبی سلطا میں جائیں گے اپنی امت کے لیے دعا کریں گے اے اللہ! اے اللہ! ہماری امت کے لوگ پریشان ہیں ہماری امت کے لوگوں کو معاف کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کی جائے گی مانو کیا بات ہے وہ کہیں گے اے اللہ ہماری امت کے لوگوں کو بخش دیجیے ہماری امت کے لوگوں کو بخش دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کے ان لوگوں کو بخش دیا جائے گا ان لوگوں کو بخش دیا جائے گا جنہوں نے جنہوں نے اللہ تبارک و اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لوگوں کو دعا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہماری امت کے لوگوں کو معاف کر دیجیے ہماری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے تو اللہ تبارک و ان کی امت کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور کہے گا کیا نبی جاؤ تم اپنی امت کو امت کے لوگوں کو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں لے کر کے آئیں گے, پھر لوگو یاد رکھیے یہ فکر آخرت ہے یہ فکر آخرت ہے اگر ہمارا حال اسی طرح رہا اگر ہم, اگر ہم ابھی بھی نہیں شدرے, اگر ہم ابھی بھی اللہ کی, سے اگر ہم منہ پھیرتے رہے تو لوگ دفنا کر کے آتے ہیں جہاں سے لوگ جہاں سے لوگ ہمیں آپ کو دفنا کر کے تنہے تنہ چھوڑ کے چلے آئیں گے اگر ہمارا نام امال اگر اچھا نہیں رہا تو یاد رکھیے وہ قبرہ میں بھی دبوچے گی وہ قبرہ میں بھی دبا وہ وہ لیکن جہنم میں جب ڈال دیا کچھ کھانے کے لیے دے دے کچھ پینے کے لیے دے دے اللہ تبارک اپنے فرشتے کو حکم دے گا جاؤ ان کے جسم سے نکلتا ہوا پیپ ان کے جسم سے نکلتا ہوا مواد جہنمی کو کھلاؤ ان جہنمی کو کھلاؤ کہہ گیا اللہ پینے کے لیے کچھ دے دے پینے کے لیے کچھ دے دے اللہ تبارک و مطالعہ اپنے فرشتے کو حکم دے گا جاؤ کھولتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی جہنمی کو پلاؤ اس لیے لوگوں جہنمی کھانے سے اگر ہمیں بچ رہا ہے تو ہمیں برائیوں سے باز آنا پڑے گا ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہوگا اس لیے لوگوں جنتی کھانا اللہ تبارک مطالعہ جنتی لوگوں سے کہیں گے کہ آج میں تمہارا میزبان ہوں تم ہمارے مہمان ہو تم جو چاہو کھاؤ وہ زندگی گزارو اس لیے لوگوں اس لوگو یاد رکھو اگر ہمارا آپ اگر نہیں سدرے اگر ہمارے گناہوں سے ہوتا ہے اس لیے یاد رکھو اللہ تبارک سے تمام انسان ہم مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کو ہمیں آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے اللہ ہمیں آپ کو فکر آخرت کی توفیق تا فرمائے ہمیں جتنے مسلمان भाई भी अगर نمازی ہے انہیں تو نمازی بنا لے کوئی ذریعہ بنا دے اے اللہ! ہم میں سے جتنے مسلمان بھائی بھی بیمار ہے ان کی بیماری کو تو شفایاب کر دیں اے اللہ ہم میں سے جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دیں آمین واخر توانا الحمد للہ العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا نبيه ورسوله بعد فان اصدق <تصفيق> الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشرب لمن تسلط هواه كل محتسب بذل وكل بذل بالصلاه وكل ذره في النار اعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا اللهم صل وسلم و الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة على المرسلين والحمد لله رب العالمين.